بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی زمین میں سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو بادشاہ ہے ہر نقص عیب سے یکسر پاک ہے زبردست ہے بڑی حکمتوں والا ہے سورت الحدید اور سورت الحشر کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات نباتات اور جمادات ہیں سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں کوئی اپنی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور انس اور کسی کی ہے تو حالت سے آشکار ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جیسے آسمان و زمین درخت نباتات اور پہاڑ وغیرہ زجاج کہتے ہیں کہ نباتات و جمادات بھی زبان قال سے ہی تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ شہنشاہ دو جہاں ہے آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے یکسر پاک ہے وہ زبردست ہے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا